الحمدل اللهم اللہ وسلم سيدنا محمد وعلى آل محمد اللہم اغفر لنا ورحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل وجنی من الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل اللہم اثرنا ولا تؤثن علینا اللہم اعطینا ولا تحرمنا اللہم اکرمنا ولا تہننا اللہم ارضنا عنکا وارضا عنا اللہم اصلح لنا شأننا کل لا الہ الا انت مع بعض وبالاسناد المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال باب فضل السجود حدثنا ابو قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن موسى و عطاء بن يزيد الله عنه اخبرهما الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال تمارون في القمر ليله البدر ليس فوقه سحاب لا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيء فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القبر ومنهم من يتبع الطواغيب وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقولوا أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل فيقولوا أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم ويدربوا الصراط بين زهراني جهنم فأقول أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنمك لا مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبقوا بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحيشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيد ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار هو أهل النار دخول هو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلا بوجهه قبل النار فيقول يا ربي إصرف وجهي عن النار فقد قشبني ذيحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل بك ذلك أن تسأل غير ذلك فيقول لا بعزتك فيعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها وسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد عتيت العهود والميثاق لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون وشق خلقي فيقول فما عسيت إن يعطيت ذلك أن لا غيره فيقول لا بعزتي لا أسألك غير, غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق ويقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلنا الجنة فيقول الله عز وجل ويحكي ابن آدم ما أخدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي عطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشخى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا أكبر يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه یہ بڑی حدیث ہے، پورا ایک صفح ہے اس لیے میں بھی فٹ فٹ جلدی اس کو پڑھ گئے آپ کے سامنے بیان تو چل رہا ہے نماز کا ترتیب چل رہی ہے ہم ابھی پہنچے ہیں سجدے تک اور اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمارے سامنے سجدہ کرنے کی فضیرت اور اس کا ثواب پیش فرما رہے ہیں حدیث میں اور اس میں شرح میں آگے جانے سے پہلے عرض کر دیں کل گزشتہ ہم گئے تھے ہمارے دوستوں کے ساتھ ڈیوز بری ہوپ اسٹریٹ وہاں مسجد میں مولانا قادی سعید ماکڑا صاحب نے باٹلی کے تمام مکاتب میں تجوید کا بہت اہتمام کیا ہے اور پھر سال میں ایک مرتبہ کمپٹیشن رکھتے ہیں اور جو بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں ناظرہ حفظ نہیں ناظرہ میں تجوید تو ناظرہ کلاس میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں ان کو پھر کچھ انعام دیتے ہیں جلسہ رکھتے ہیں تو ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچے پہلے تو انہوں نے کچھ بیان تقریر کی تھوڑی سی اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کے سب نام لیے کیٹیگری اے کیٹیگری بی کیٹیگری سی کیٹیگری سی اے سی بی اور پتہ نہیں سی ون سی ٹو اس طرح اور پھر سب فرسٹ جو پہلا نمبر آیا تھا سب سے تھوڑا تھوڑا قرآن شریف تلاوت کروایا بہت اچھا قرآن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ مخرج کے ساتھ اس کے بعد جو ہے ہم کو بیان کرنے کے لیے بٹھایا انگلش میں تھوڑی سی تقریر کی اس میں ہم نے کہا کہ تجوید سے پڑھنا بہت ضروری ہے اور آدمی جو ہے مخرج ادھر سے ادھر کر دے زبر زیر پیش الٹا پلٹا کر دے تو میننگ بہت چینج ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھو کاف کو اگر صحیح مخرج سے پڑھے تو ہم پڑھیں گے کل اللہ عہد لیکن اگر اس کو کل کے بجائے کل پڑھ لیں کل ہود تو میننگ بہت سب زبردست چینج ہو جائے گا قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ قُلْ کے معنی ہے کہو اللہ ایک ہے اور قُلْ اَقَلَ يَا قُلُوْ کے معنی کھانا تو قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ یعنی کھاؤ اللہ ہُوَ حَدْ اب دیکھو کہنا اور کھانا کتنا میننگ چینج ہو گیا صرف ایک قاف کو کاف بنا دیتنے سے اس طرح تو بہت قرآن شریف میں بہت جگہ کہیں شین کو سین سے بدل لیں سین کو شین سے بدل لیں میننگ چینج ہو گیا زا کو جیم پڑھ لیں جیم کو زا پڑھ لیں میننگ چینج ہو جائے گا تو ذرا تلفظ اگر ہم صحیح کر لیں اور کسی سے ذرا تھوڑا سا الفاظ صحیح کر لیں زبر زیر پیش ذرا صحیح پڑھ لیں تو اس میں میں نے کہا بہت فائدہ ہے زبر زیر پیش میں چھوٹی موٹی غلطی سے بہت فرق پڑ جاتا ہے اما کنہ معاذبین حتہ نہ باسا رسولہ اور ما کنہ معذبینہ پڑھ دیا تو غلط ہو گیا میننگ معذبین کے معنی عذاب دینے والے اور معذبین کے معنی عذاب دیے ہوئے تو اگر کسی نے زیر کے بجائے زبر پڑھ لیا تو کتنا میننگ چینج ہو گیا تو اس طرح جو ہے میں نے کہا کہ یہ جو بچوں کو تجوید سے پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور ہر جگہ اگر یہ چل پڑے انہوں نے باٹلی سے آگے پھر ڈسبری میں ایسا کیا تو وہاں کے مکتب والوں کو جوائن کیا اور وہاں کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سیول ٹاؤن مسجد سے ماشاءاللہ علماء بھی تھے اور سب اچھا پروگرام رہا لیکن میں نے پھر آگے کہا کہ صرف تجوید پر اتنا زیادہ زور نہ دیں اس سے آگے تھوڑا بڑھ کر ذرا مسئلے مسائل اس کو سمجھنے پر بھی دھیان دیں جو بچے ان میں عالم بن سکتے ہو ان کو علما بنائیں اور جو نہ بن سکتے ہوں تو کم سے کم مسئلے مسائل ان کو اتنے پڑھا دینے چاہیے کہ ان کو دینی بصیرت حاصل ہو جائے ان کا ایمان مضبوط پختہ ہو جائے اور دین میں ان کو بصیرت حاصل ہو جائے میں نے کہا ہمارے والد صاحب یہاں سیول ٹاؤن میں صدر مدرس بھی تھے امام بھی تھے تو درسگاہوں کا نظام ایسا مرتب کیا تھا کہ بچے جو ہے وہ دس گیارہ بارہ سال میکسیمم ہو تو قرآن ان کا ختم ہو جائے نظرا اور پھر تیرہ چودہ پندرہ سال کی جو عمر ہے اس میں ان کی زیادہ توجہ فقہی مسائل پر ہو بیشتی زیور ان کو پڑھائی جائے اور بیشتی زیور اگر اچھی طرح سے پوری پڑھنے تو انسان آدھا مفتی بن جاتا ہے تو اس میں اچھی طرح حضرت نے سب عقائد بھی جوا کر دی ہیں مسائل بھی تو بےشتر زیور پر اہتمام کیا جائے انگلش میں بھی ملتی ہے پڑھایا جائے اردو میں ہو سکے اردو میں لیکن مسئلے مسائل میں ان کو دین میں سمجھ آنی چاہیے کیونکہ آج کل کے بچوں کا مائنڈ جو ہے بہت انکویزیٹو ہے سوالی ہے یہ کیوں وہ کیوں تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے تو ان کی لینگویج میں ذرا ان کو سمجھا کر کے مسئلے مسائل اچھی طرح سمجھا دیں یہ بہت ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلیم کے جو دو دھائی گھنٹے ہیں پورا ٹائم تجوید میں ہی نکل جائے اور مسئلے مسائل کچھ بھی نہ آئے کوڑے کے کورے رہ جائیں پھر چودہ پندرہ سال کے ہوں اور جی سی ایس سی اور لیول اور اس میں اور نہ ان کو بے کو غسل جنابت کے ٹھکانے اور نہ پاکی صفائی کے کوئی مسائل معلوم اور نہ نکاح اور شادی بیاہ اور طلاق اور اس کے کچھ مسائل پتہ ہوں میراس کے کچھ مسائل معلوم ہو کچھ بھی نہ ہو کو ہوں. میں نے کہا اس کا فائدہ نہیں ہوگا یہ سب سکھانا ضروری ہے اور میں نے کہا تم ڈرو نہیں اور یہاں پر دوسرے لوگ کہیں کہ یہ مدارس کے اندر ایکسٹریمزم سکھاتے ہیں یہ وہ میں نے کہا ایسا نہیں ہے یہ تو نماز روزہ وزو رکو یہ سکھاتے ہیں اور کچھ نہیں اور یہ ابھی کوئی نئے مدرسے نہیں یہ تو تیس چالیس سال سے جب سے ہم انگلینڈ آئے ہیں تب سے چل رہے ہیں اور ہمارا مقصد کچھ یہ سختی تشدد وغیرہ نہیں ہے ہمارا مقصد ہمارے بچوں کا دین ایمان سنبھالنا ہے تو ان مدارس میں ان کو بھیجنا بُلانا ضروری ہے یہ بات تو وہاں ہو گئی پھر یہاں سن رہے ہیں بولٹن میں کچھ بڑ ہو رہی ہے نہیں ہونا چاہیے مکتب مضبوط رہنا چاہیے بچے یہی ہونے چاہیے سارے ماں باپ جو ہے اس میں حصہ لیں آگے بڑھے اور آگے کہیں کہ بالکل نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا یہ ہوگا ہی نہیں ہماری قوم کے جو لیڈر ہیں وہ اب تو اس کے ذمہ دار ہیں تو ان کو آگے قدم بڑھانا چاہیے اور اس پر روک تھام کرنی چاہیے اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب ان کے ہاتھ میں ساری باگ دوڑ ہے تو پھر وہاں جو ہیڈ ماسٹر کھڑا کر دیا ہے وہ ایک مرتد کو کیسے بٹھا دیا ہے وہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا نام یہ ہے لیکن مجھے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں اس کو اتنی بڑی کرسی پہ پر بٹھا دیا اللہ اکبر اس کے اس سے تو ہمارے بچوں کے دماغ میں یہ میسج جائے گا کہ ہم بھی ایسے بنے تو کوئی حیرج نہیں ہے وہ اسے اس ظاہر کرے گا کہ دیکھو میں ایسا ہوں لیکن میرے پاس کتنا اچھا جاب ہے اور اتنے پیسے میرے آ رہے ہیں تم بھی میرے بیچے بن جاؤ اور تم کو بھی بہت پیسے ملیں گے بہت دنیا ملے گی اللہ اکبر خدا نخواستہ اگر اس کو دیکھ کر ایک بھی بچے کا ایمان گیا تو یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے اس کو بٹھایا وہاں قیامت کے دن ان کی پوچھ ہوگی اس لیے ان کو بہت سوچ لینا چاہیے اور اس پر سخت قدم اٹھانا چاہیے کہ نہیں یہ یا تو ہیڈ ماسٹر کو دوسرا گورا ہو وہی اچھا ہے اور وہ کم سے کم سنبھالے یا کوئی اور اچھا آدمی ہو جو بچوں کا دماغ خراب نہ کرے اس طرح سے اور ایسی حرکتیں نہ ہو مکتب کی تعلیم بے حد ضروری ہے اور اس میں ہی ہمارے اساتذہ جو متشرے ہیں دیندار ہیں قرآن پاک خود اچھی طرح تجوید سے پڑھتے ہیں اور خود بچوں کو اچھا سکھا سکتے ہیں ان کے پاس ہی ہمارے بچوں کو بھیجنا چاہیے یہ سمجھئے کہ اس طرح کی چیزیں کوئی بھی آ کر پڑھا جاوے اسلامیات پڑھا دے اس سے کام بنتا نہیں عربی ممالک میں بھی کبھی ایسی چیزیں چلی مدرسہ سہولتیاں اتنے برسوں سے سوا سو سال سے چل رہا وہاں بھی ایسے ہوا کہ بھئی یہ تمہارا جو نظام ہے سارا ختم کرو اور ہم حکومت سے آدمی بھیجتے ہیں وہ پڑھائے گا اور ہمارا کورس ہمارا نصاب ہم جو کہیں وہ پڑھائیں گے تو وہاں والوں نے منت سماجت کی کہ پلیز ہم جو کہہ رہے وہ رہنے دو آگے چل کر کے وہاں سے چونکہ وہاں کے بہت سے پرنس وغیرہ وہ بھی وہاں پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو خطوط لکھے ان کی مدد چاہیے تو پھر جو ہے الحمدللہ واپس دوبارہ رینسٹیٹ کر دیا گیا حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب فرماتے ہیں جس دوران یہ لوگ آئے تھے کچھ دنوں ہفتوں کے لیے تو وہ جو تجوید پڑھانے والا قرآن شریف پڑھانے والا آیا خود اس کے پڑھنے کے ٹھکانے نہیں اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بچوں کے سامنے کیسٹ رکھتا ہے اور اس کو دبا کر کہتا ہے یہ جیسا پڑھتا ہے ویسا تم پڑھو بتاؤ ایسے کو استاد پڑھا سکتے۔ جب اس کو خود کو دین کی معلومات نہ ہو تو وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا تو اس لیے ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے مکاتب میں علماء ہیں مدرسین ہیں یہی پر ہمارے دین کی تعلیم ہونی چاہیے اور اس میں آپ ہماری کمیونٹی جو ہے اس میں اتحاد یونٹی سارے ماں باپ مل کر کے آواز اٹھائیں کہ بھئی یہ چیز نہیں ہوگی پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے بچے جو اسکول کا سارے ملک میں جو اسکول کا نظام ہے وہی وہ ہمارے اسکول کا بھی نظام رہے گا تین بجے سوا تین بجے چھٹی ہے اتنے بجے ہو جانی چاہیے بچے آئیں چائے ناشتہ کریں اس کے بعد مکتب میں آئیں ہماری آپاؤں کے پاس ہمارے استادوں کے پاس پڑھیں انہیں سے دین کی تعلیم لیں یہ طریقہ صحیح ہے اس سے ہٹ کر کی کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا یہ بہت ضروری ہے اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے اللہ جو ہے سمجھ نصیب فرمائے بہرحال چونکہ کل وہاں گئے تھے یہ بات ذہن میں آئی کہہ دیا ماشاءاللہ اچھا نظام چل رہا ہے اللہ کرے یہاں بھی اچھا ویسے اچھا نظام ہے یہاں بھی اچھا چل رہا ہے اللہ اور برکت نصیب فرمائے ترقی نصیب فرمائے بہرحال آگے بات چل رہی ہے دوسری بات بھی کہنی تھی ابھی ہم بجے ہمارے والد صاحب کو ڈاکٹر صاحب کے ہاں لے گئے تھے ڈاکٹر عبد الواحد اچھا بائکس لین میں تو مجھے کہنے کہ مولانا صاحب آپ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو ذرا ایک پیغام پہنچائیں ہماری کمیونٹی میں یہ بیماریاں بہت ہیں ڈائبٹیز اور یہ اور فلاں ڈمگنا اور ان کی جو انہوں نے تقریر کی میرے سامنے اس تقریر کا خلاصہ یہ کہ دنیا میں لوگ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں اور انگلینڈ میں لوگ کھانا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کھا کھا کے مر رہے ہیں اس لیے کہ اتنا اگڑم بگڑم اناب شناب سب پیٹ میں ڈالتے ہیں پھر وہ ہزم ہوتا نہیں اور پھر جو ہے وہ بدن میں کہیں کولسٹرول بڑھتا ہے کہیں شوگر بڑھتی ہے کہیں کچھ بڑھتا ہے اور پھر بیماریاں پھر دوائی کھاؤ کہتے ہیں میرے پاس اتنی بڑی فائر ہے تیس چالیس سال کے جوان اور کوئی کس کی، بیماری میں مرے جا رہے ہیں کوئی کس میں مرے جا رہے اور جان نکل رہی زندگیاں شارٹ ہو رہی ہیں اور سنتے نہیں چالیس سال کے جوان چھوکرے جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کسی کو کچھ ہوتا ہے یہ بیماریاں ہیں یہ بیماریاں ساری یہ کھانے پینے پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہیں تو یہ ایک اہم میسج ہے بھائی اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرو یہ صرف ڈاکٹر صاحب کا میسج نہیں یہ قرآن کا میسج ہے قرآن کہتا ہے یہ کلو ولا ولاشریفو کھاؤ اور پیو اور لمٹ سے آگے نہ جاؤ ولا سریفو کے معنی لمٹ سے آگے نہ جاؤ حد سے باہر نہ نکلو جتنا ہے گنجائش ہے اتنا ہی کھاؤ اور اس سے زیادہ نہیں گیونجائش کتنی ہے نبی نے وہ بھی کہہ دی ہے بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا بد فاعلن فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه انسان کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمه کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھی رکھیں اگر اس کو کھانا ہی ہے اور کھانے پہ تُل گیا تو ایک تہائی کھانے کا ایک تہائی پانی کا اور ایک تہائی سانس کا اگر یہ اگر ہم نے نہیں کیا اور پورے تین تہائی کھانے سے بھر دیے تو وہ پانی کی جگہ کہاں اور سانس کی جگہ کہاں پھر بیماریاں پیدا ہوں گی تو اس لیے یہ واقعی ان کا اہم میسج ہے کہ یہ کولیسٹرول ہماری کمیونٹی میں بہت ہے ڈائبٹیز بہت ہے ہارٹ ڈیزیز بہت ہیں سب کا روٹ پرابلم کھانا زیادہ کھانا ہے تو اپنے کھانے پینے پر کنٹرول کریں تاکہ یہ بیماریاں ختم ہوں اور ذرا آدمی کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو سنبھل سکے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی ایک پیزا پورا کھا لے تو اس کے بدن میں اتنا زیادہ وہ طاقت اور وہ فیٹ اور یہ سب آ جاتا ہے کہ اس کو ہزم کرنے اور تحلیل کرنے کے لیے اس کو کتنا چلنا پڑے گا کتنا واک کرنا پڑے گا 18 جب اٹھارہ میل چلے گا تب وہ پیزا اس کا ہزم ہوگا تو اب یہ بتاؤ صاحب ہم کتنا ڈالتے ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے ملک میں ہمارے بڑے بوڑھے کتنے صحت مند ہوتے تھے وہ کیا ان کی خوراک کیا تھی وہ سادہ روٹی کھاتے تھے کی کھچڑی کھاتے تھے سادہ روٹی اس کے ساتھ بیگن کا سالن ایک روٹی دو روٹی جوار کی جاؤ کی اور اس کی اور بس وہی اور پھر دن کو جو ہے محنت کرتے تھے کھیتی کرتے تھے ہل چلاتے تھے پسینہ ان کا چھوٹتا تھا تو یہ فیٹ ویٹ اور یہ سب ان کا نکل جاتا تھا اس پسینے کے اندر اس ہارڈ ورک اور محنت کے اندر یہاں پر ہم کچھ ہارڈ ورک کرتے نہیں ہیں اور کھا کھا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کے واسطے ذرا کھانے پینے پر کنٹرول ہو اور تاکہ اللہ پاک ان بیماریوں سے ہماری حفاظت کریں بہر حال یہ ہے تو اس پر بھی نوٹس لی جائے ہاں ہاں ماشاءاللہ یہ بات اسماعیل نے اچھی یاد دلائی جزاک اللہ وہاں پر آپ حضرات نے جو کچھ امداد بھیجی بالکل صحیح سلامت جون کی پہنچ گئی وہاں الحمدللہ اور وہاں جو سمجھئے کہ فلسطین کے جو دار حضرات ہیں وہ سو وین ٹرک ایمبولنس فائر انجن ان کے حوالے کر دیے اب وہ دھیرے دھیرے آہستہ, آہستہ آہستہ اپنی ترتیب سے تقسیم کریں گے یہاں بولٹن کی جو ساتھی گئے تھے ان سے میری ابھی ملاقات ہوئی نہیں خود میرا بیٹا ابھی پہنچا نہیں ابھی بدھ یا جمعرات کو شاید آنے والا ہے تو اس وقت زیادہ, زیادہ تفصیلی حالات معلوم ہوں گے جو حضرات گئی ان میں سے ایک کل مجھے باٹلی میں ملے مولانا الیاس کولا وہ بھی گئے ہوئے تھے اس میں وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم نے ہم گئے وہاں پر الحمدللہ اندر بھی داخل ہوئے دیکھا کہنے لگے مولانا صاحب دل بہت روتا ہے انہوں نے 45 مسجدیں مکمل شہید کر دی ہیں. اس یعنی 22 دن کی بومبنگ میں پہلے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس بومبنگ میں 45 مسجدیں مکمل شہید کر دی ہیں. اور 90 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں کچھ نہ کچھ ڈیمیج نقصان ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسجد ایسی نہیں دکھائی دیکھتی کہ جس کا منارہ سلامت ہو یعنی ہر مسجد کے منارے پر تو انہوں نے ضرور کیا ہے اور بعض ٹاؤن میں ہم گئے زیتون اور دو تین نام انہوں نے لئے کہ دو تین ٹاؤن میں تو ہم گئے تو مولانا صاحب وہاں ایک بلڈنگ بھی سلامت نہیں نہ کوئی ہسپیٹل سلامت ہے نہ سکول سلامت ہے نہ کوئی مسجد سلامت ہے نہ مسلمانوں کے گھر سلامت ہے اور پوری آبادی خیمے کے اندر رہتی ہے بتاؤ اگر پورا بولٹن خیمے کے اندر رہنے لگے کیا کیا حال ہوگا تو یہ پوری آبادی خیمے کے اندر رہتی ہے کہتے ہیں یہ بہت دل دکھا وہاں کے حالات دیکھ کر بہت ظلم لیکن دوسری طرف جو وہاں کے مسلمان ہے کہنے لگے ان کا صبر جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ان کے اخلاق اور ہمارے ساتھ ان کا برتاؤ رویہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی محبت ان کا توکل اللہ پر بھروسہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اتنے اچھے اتنے نرم اخلاق اور اتنے اچھے اور سادگی سے پیش آنے والے اور ہم جتنے دن وہاں رہے دو دن تین دن کہنے لگے خوب خدمت کی ہماری ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ اچھے سے اچھا کھانا ہمارے لیے پکائیں کھلائیں اور چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ سیکیورٹی رات دن چوبیس گھنٹے دن کی سیکورٹی الگ رات کی سیکورٹی الگ اور ہمارا پہرا مستقل پچاروں نے ہمارے لیے اتنی خدمت کی کہ ہم کو خود شرم آ رہی تھی یہ سمجھئے کہ ان کی حالات ویسے وہاں جانے نہیں دیتے لیکن یہ تو جناب گلوبے صاحب کی برکت تھی کہ یہ وہاں پر پہنچے انہوں نے وہاں سپیچ بھی دیا جو حضرات سننا چاہیں تو ان کا سپیچ وہ ویوا فلسطینا کی ویب سائٹ کے اوپر سن سکتے ہیں وہاں پر وہ مترجم بھی ہے عربی میں کا ترجمہ کر رہے ہیں انہوں نے اسپیچ اس کے اندر وہاں یہ کہا پانچ منٹ کی مختصر اسپیچ ہے اس میں کہا کہ دوستوں بزرگوں ہم لوگ اس کونوئی کو لے کر وہاں سے ویلنٹائن ڈے کو نکلے چودہ فبروری کو اور یہاں پر پہنچے ہیں برث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ عید میلاد النبی ہے اور آج ہم یہاں پہنچ رہے ہیں تو یہ ہم ایک محبت اور پیار اور خوشی کی ایک کا میسج لے کر کے آئے ہوئے ہیں یہ کہنے کا مطلب ہے آگے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دس ہزار میل کا کٹھن سفر کر کے یہاں پہنچ رہے ہیں کئی ممالک سے گزرے ہمارے ساتھ تین سو سے زائد آدمی ہیں اور سو سے اوپر سمجھیے کہ یہ گاڑیاں وغیرہ ہیں اور ٹرک وغیرہ ہیں یہ اتنا سارا مشکل سفر جو ہم نے کیا ہے وہ اس کی تین حکمتیں مصلحتیں ہیں نمبر ایک تو یہ کہ جن ممالک سے گزرے ان ممالک والوں کو ہم کہیں کہ تم سے جو ہو سکتا ہو وہ کرو تاکہ یہ غزہ میں جو جیل خانہ ہے وہ جیل خانہ بند ہو انہوں نے یہ لفظ یوز کیا کہ سیج یہ جو جیل خانہ ہے یہ جیل بند ہونی چاہیے کہ یہ کیا ایک ایریے کے اندر ڈیڑھ ملین کے پاپولیشن کو ایک جیل کے اندر رکھ رکھا ہے تو اس کو بند کرنے کے لیے تم لوگوں کو محنت کرنا ضروری ہے یہ ایک پیغام ہم دینے کے لیے آئے نمبر دو ہم نے اتنا سفر کیا اس میں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب آگے آئندہ چل کر کے ہمارے پوتے اور نواسے جو ہیں جب ان حالات کو کتابوں میں پڑھیں کہ یہاں یہ ہو رہا تھا اور ہم کو پوچھیں کہ تم نے کیا کیا تھا تو ہم کہہ سکیں کہ بھائی ہم سے جتنی کوشش ہو سکتی تھی آخری سانس تک ہم نے کیا ہم سے جو محنت ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی کہیں ہم ان کے سامنے ذلیل رسوا نہ ہو اور تیسری حکمت مسلحت انہوں نے یہ کہی کہ ہم یہاں اتنا مشکل سفر کر کے اس طرح اس لیے آئے ہیں تاکہ فلسطین کے مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ بریٹن تمہارا دشمن نہیں ہے ہم تمہارے دوست ہیں اور یہ سب جو ہمارے امداد لائے ہیں یہ وہاں کے وہاں کے لوگوں کی طرف سے حدیے اور تحفے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ سمجھئے کہ بلیئر صاحب جو کچھ کہتے ہیں تو وہ ہمارے طرف سے وکالت نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے طرف طور پر بولتے ہیں جو بولتے ہیں جو عوام ہے اور جنرل پبلک ہے یہ ان کا سپورٹ ہے اس میں انہوں نے مسلمان کا نام نہیں لیا جنرل پبلک کیونکہ اس میں غیر مسلم نے بھی بہت امداد دی ہے ان کے قافلے میں مسلمان سے زیادہ غیر مسلم تھے اس میں اور بہت غیر مسلم بھی اس کے اندر گئے ہوئے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے کچھ دو تین باتیں اور کہیں ہیں اور اس میں بہرحال جو سننا چاہے وہاں پر سن سکے ہم نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے جو وہاں کے سمجھیے کہ سربراہ ہیں اسماعیل ہانی ان کے ہاتھ میں بھی کچھ سمجھے کہ ہدیا پیش کیا کہ کسی شخص نے مجھے یہ دیا تھا آپ کے لیے ہدیہ دینے کے واسطے کہ یہ پچیس خاص آپ کو ہدیا ہیں۔ اور یہ میں دے رہا ہوں بلکہ اس میں یہ کہا کہ میں افیشلی سینکشن کو توڑ رہا ہوں بحثیت ایک ایم پی یہ کہ ہمارے ملک کی طرف سے تمہارے اوپر جو بائک ہے وہ ٹوٹ رہا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے کیوں کس وجہ سے بیکاٹ ہو آپ لوگ بھی تو انسان ہے اور یہاں زندہ رہنے کے مستحق ہیں تو میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو یہ بڑی ہمت بہادری کی بات ہے یہ وہ ایم پی صاحب کر سکتے ہیں کسی دوسرے کی بس میں نہیں ہے بہرحال یہ ان کی وہاں اسپیچ ہے وہ ہم نے خود سنی اور سمجھ کہ اس کو دھیان سے دیا الحمدللہ بہت اچھی باتیں کہیں وہاں پر امداد پہنچائی ہے اللہ پاک ان غریب مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے ان کی حفاظت فرمائے اور وہ جو بچارے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب کر دے جن لوگوں نے وہ چھوٹے چھوٹے شو باکس بھر کر کے بھیجے ہیں بتاؤ جب وہ اس کو کھولیں گے تو ان کے دل کو کتنی خوشی ہوگی اور ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی جس جس نے جو بکس ہر ایک کے لیے وہ دل سے دعا کریں گے اور اصل دوستوں بزرگوں یہی دعائیں کامانے والی ہیں ہمارے پاس کوئی نیک عمل تو ہے نہیں ہم کیا اللہ کی یہاں لے کر کے جائیں گے یہ کسی غریب مظلوم بےکس کی دعا ہم کو لگ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو ماشاء اللہ جن حضرات نے امداد کی ہے ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا اور انہوں نے ہر طرح سے اس میں دامے درمے سخنے امداد کی مدد بھیجی اور بہت محنتیں کی جس نے جتنے قدم اٹھائے ہر ہر قدم پر اللہ اس کو نیکی اور اس کا ثواب مرحمت فرمائیں گے اور وہ ثابت ہو جائے گا ملے گا اس کو اللہ کے یہاں قیامت کے روز انشاءاللہ العزیز تو یہ الحمد للہ آپ کی امانت جو ہے وہ پوری وہاں پر اچھی طرح سے پہنچ گئی حالات بھی اچھے ہیں اور باقی جو لوگ آئیں گے وہ سنائیں گے مجھے کسی نے کل میرا یہ دوست کہتا ہے اپنا ظہیر کہ وہ جو وہاں سے وہ لوگ آئے تو ان کی ایک کارگزاری کا پروگرام رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے سنائے کہ وہ کس طرح سے گزرے اور کس طرح وہاں پہنچے تو واقعی اگر کوئی ایسے کوئی ہوا اور ان میں کوئی سمجھئے کہ کارگزاری سنانے کے لیے تیار ہوا تو کہیں گے کہنا ہو اپنی ردار سفر کی کس طرح سے پہنچے ہیں ان شاء کہ دیکھیں گے ایسا موقع ہوا بہرحال ہے ہاں جی؟ ہاں؟ اچھا دو ہفتے کے اندر اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پروگرام بنانے والے ہیں ہاں جی کون کس کو بلاؤ گے اچھا جو پریستان ادھر ادھر سے جو گئے تھے ان میں سے کسی کو بلا گے اور پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ فاروق کو دیکھ کر ایک اور بات بھی یاد آ گئی فاروق کچھ کہتا رہتا ہے کیا وہ ایم ای پی کا ہاں ہاں وہ الیکشن ہونے والے ہیں یوروپین پارلیمنٹ کی تو اس میں بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے ہم پیچھے نہ بیٹھے رہیں اگر ہم نہ گئے اس میں ووٹ کرنے کے لیے تو خطرہ ہے وہ جو تشدد پسند گروپ ہے جماعت ہے وہ کہیں آ جائے گی اور ان کا جو اگر یوروپ میں انفلوئنس گز گیا ہے تو اس کے اثرات پھر ملک کے اوپر بھی پڑیں گے تو اس میں تو زیادہ یہ نہیں تھوڑے بہت بھی ان کو ووٹ مل گئے تو اس میں آ سکتے ہیں تو ہمیں جو ہے سب کو اس سلسلے میں تعاون الخیر کی نیت سے سمجھ یہ حصہ لینے کی ضرورت ہے تقوع ولا تعن الفم ولادوان و تق اللہ ان اللہ شدید العقاب یہ سور مع کی دوسری آیت ہے چھٹے سپاہے میں اللہ پاک نے کہا کام اور تقوا میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو اس میں جو ہے وہ ایک طرف سے دو اینگل سے دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے یہ کہ اس میں نیکی ہے کہ اس میں ظلم اور عدوان کو روکنا اور منع کرنا ہے تو اس لیے جب وہ یوروپین پارلیمنٹ کے ابھی دو مہینے میں الیکشن ہونے والے ہیں جون میں مئی جون میں تو اس وقت سب حضرات اس کے لیے تیار رہیں اس میں حصہ لیں تاکہ سمجھے کہ کہیں وہ نہ آ جائیں جو بھی آئے آپ نے جس کو دینا ہو دیں ٹوری کو دیں لیبر کو دیں لیکن وہ نہیں آ جائے کہیں اس کے لیے ذرا اس کا اہتمام کیا جائے اصل تو ہم اس میں بولتے نہیں اس میں لیکن یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس لیے بولنا پڑا کہیں وہ آگئے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے شہر کا نہیں پورے ملکی طور پر اس لیے اس پر ذرا توجہ دی جائے حال یہاں پر آج بیان چل رہا ہے باب و فضل السجود بس مختصر اختصار سے اس کو پورا کرتے ہیں سجدہ کرنے کی فضیلت کا بیان اللہ کے سامنے پیشانی کو اس ماتھے کو زمین پر رگ میں کیا سواب رکھا ہے اللہ نے قرآن پاک میں اللہ جگہ جگہ حکم دیتے ہیں کہیں تو سورہ و اخیر کے کہتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو کہیں سورب کے اخیر میں کہتے ہیں سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو کہیں سورہ حج میں کہتے ہیں یا یابدو لعلکم تفلحون کہیں مریم علیہ السلام کو حکم دیا مریم عبادت کرو سجدہ کرو رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو ان سب آیات میں اللہ پاک نے سجدہ کرنے کا حکم دیا بار بار سجدہ کرو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو اس میں تمہارا فائدہ ہے مختلف حدیثیں یہاں سجدے کی فضیلت میں آتی ہیں امام غزاری رحمت اللہ علیہ احیاء احیاء العلوم میں یہاں نقل فرماتے ہیں نمبر ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما تقرب العبد الى اللہ بشیء افضل من سجود خفیء کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جو چھپے ہوئے سجدے سے زیادہ افضل ہو چھپا ہوا سجدہ رات کے اندھیرے میں گھر میں اکیلہ کھڑا ہو وضو کرے دو چار رکعت نماز پڑھے تو اس سجدے سے افضل عبادت کوئی نہیں کی جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکے اللہ کا قرب کرنا ہے حاصل کرنا ہے تو چپ چاپ سے کھڑے ہو کر تنہائی میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے جھکو اور سجدہ کرو سب سے زیادہ مقرب بن جاؤ گے بلکہ ایک حدیث میں فرمایا اقرب ہی بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے لہذا سجدے میں اللہ سے خوب دعا مانگو امید ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی سجدے میں بھی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اس لیے کہ وہ مقامات قبولیت میں سے ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے ہم سجدے میں دعا مانگتے ہیں کیونکہ اور بھی آتی نہیں تو عربی آتی ہے جو عربی کی دعائیں ہیں وہ مانگنی چاہیے رب بنا رب بنا رب بنا قرآن شریف میں جتنے ہیں اور سمجھیے کہ اور حدیث میں جو دعائیں ہیں وہ مانگنی چاہیے ایک مرتبہ وہاں حرم شریف میں بہت پرانی بات ہے ایٹی ٹو کی جب پہلے مرتبہ حضرت کے ساتھ ہم عمرے میں گئے تھی تو ہم سمجھئے کہ پہلا سفر تھا پہلے سفر حرم شریف میں جوش بھی زیادہ ہوتا ہے پھر حضرت کی توجہ بھی کچھ تھی ہم جو ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں تحج کے وقت بہت سویرے چلے جاتے تھے مسجد جیسے ہی کھل دی پہنچ جاتے اور ریاض الجنہ میں اپنا مسلح بچھا کر کے جگہ بنا لیتے تو اب دو چار دن جو ہے ایسا ہوا کہ اتفاق سے میں پہنچوں تو وہاں ایک سودانی بزرگ ماشاءاللہ سفید جبا سفید پگڑی بڑی سی وہ پہن کے بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی اپنا پڑھتے میں بھی مسلح وہاں بچھا کر ان کے ساتھ پڑھتا رہتا اپنے تحجر حزب العظم پڑھتا پھر جو ہے وہ ان سے دوستی ہو گئی تو پھر میں ایسا کرتا کیا وہ سہری کھانے کے لیے گھر جانا ہے تو شیخ سے کہتا شیخ میں ذرا سہری کھا کر آتا ہوں میری جگہ سنبھلنا میں کہا زیادہ زیادہ میرا اگر کوئی آ گیا میرا مسلح اٹھا کے لے کے دس بیس ریال جائیں گے اور کیا جائے گا میری جگہ تو بچ جائے گی تو میں شیخ کو کہہ کر کے کہ شیخ کہتے تو نو پرابلم جاؤ تو میں سنبھالتا ہوں تو شیخ کیا کرتے کہ کوئی بھی وہاں نماز پڑھنے کے لیے جائے اس کو کہتے ٹھیک ہے جی پڑھنا ہے پڑھ ابھی میرا دوست آ رہا ہے وہ آئے تو, تو چلے جائے گا کہاں میں چلا جاؤں گا. ہم جاتے گھر آرام سے شہری کرتے تنجا بزو فارغ ہو کر پھر آتے پھر وہ یہاں جو آدمی پڑھ رہا اس کو وہ کہے چلو آگے تو ہم وہاں کڑے ہو جاتے ہماری جگہ محفوظ تو اب ان سے دوستی ہو گئی تو آخری اشرا جو ہے پورا اس طرح گزرا اب جب عید کی رات ہوئی تو میں نے ان سے شیخ سے کہا کہ شیخ آپ کا بہت شکریہ میں نے آپ کو بہت پریشان کیا پورے اشرے میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اگے وہ کوئی حیرت نہیں ہے وہ پھر میں نے کہا کہ شیخ ہم کو دعا میں یاد کرنا اور یاد رکھنا پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو مجھے کہ میری طرف دیکھنے لگے عبد الرحیم ماں تکول فیس جو نا عبد الرحیم تو بولتا کیا ہے ہم تیرے لیے سدے میں دعا کر رہے ہیں میں ایک دم چونکا میں نے کہا کہ اللہ اتنے بڑے کوئی بہت بزرگ معلوم ہو رہے تھے سوڈان کے بڑے شیخ ہم کو کہتے عبد الرحیم تیرے لئے میں سجدے میں دعا کرتا ہوں میں اگر میری تو قسمت جگ گئی اس کے بعد سے مجھے جب بھی وہ شیخ یاد آتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اگر وہ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت دے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے درجۂ بلند فرمائے اللہ علی جن میں اونچا مقام انہیں نصیب کرے تو اس وقت مجھے بھی سمجھ پڑی کہ بھائی سدے میں دعا کرنا بھی کوئی چیز ہے کہ ہم سجدے میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں ہم تو صرف سبحان ربلا سبحان رب سبحان رب تین دفع پڑا اور اٹھ گئی حالانکہ یہاں حضور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی سجدے میں بھی دعا مانگو یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے تو مانگنا چاہیے اس وا ہماری بھاشا میں مانگ سکتے ہیں یا نہیں گجراتی میں اردو میں انگلش میں پختو میں بنگلہ دیشی میں کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا عموماً تو فو منع کرتے ہیں اور منع کر کے نہیں مانگ سکتے کیوں اس لیے کہ آدمی سم ٹائمس کھالی ڈبے ہو جاتا ہے. اور جو باتیں نہیں مانگنی چاہیے وہ مانگ بیٹھتا ہے اور سمجھیے کہ دنیا داری اور اس قسم کی چیزوں میں پھنس جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ نہ مانگنا چاہیے اور سمجھیے کہ اگر نماز میں چونکہ غیر عربی کی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو وہ نماز کے فساد کا خطرہ رہتا ہے اگر دنیاوی باتیں ہو جائیں نماز میں تو نماز ٹوٹ سکتی ہے تو کہیں ہم دعا میں اپنی بھاشا میں ادھر ادھر کا کچھ بکڑا بکواس بکوا شروع کر دیں اور نماز ٹوٹ جائے اس لیے کہتے ہیں اپنی زبان میں نہ مانگو تو بہتر ہے عربی دعائیں سیکھ لو اور اگر اپنی زبان میں کبھی کوئی چیز مانگ لی جو قرآن میں حدیث میں مذکور ہے تو ہو سکتا ہے نماز اس کی ٹھیک رہے لیکن خطرہ ہے نماز کے فساد کا اس لیے اپنی زبان میں نہ مانگو تو بہتر ہے ہاں کبھی سدے شکر کرو تو اس میں مانگ لو اس میں حرت نہیں ہے شکر جو ہے اس میں ہمارے یہاں امام محمد رحمت اللہ نے اس کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ کوئی نعمت حاصل ہوئی اور اس پر انسان سجد شکر میں چلا جائے تو اس کی گنجائش ہے جیسے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابو جہل کا کیا ہوا تو کسی نے اگر خوشخبری سنا ہے کہ حضور بس اس کا کام تمام ہو گیا تو حضور فوراً سدے میں گر گئے کہ الحمدللہ اللہ نے اتنے بڑے فرون سے نجات عطا فرمائی تو ایسے خوشی کا موقع ہو کوئی بات ہو شکرانہ ہو تو اللہ کے شکر کے لیے سجدے میں جا سکتے ہیں اس کا سمجھیے کہ محمد کے قول پر جائز ہے تو اگر کبھی آپ کو مثال کے طور پر کوئی جوان بچہ ہے ایگزام کا سمجھیے کہ اس کا ریزلٹ کا انتظار تھا اور سمجھیے کہ یونیورسٹی میں اس کا بہت اچھا اعلیٰ نمبر آیا پاس ہو گیا تو بجائے ہا ہا اچھل کودنے کے اللہ کے سامنے سد جائے ایک سدا کر لے تو وہ سد شکر بھی کر سکتا ہے دو رکر نماز نہیں پڑھ سکتا وزو ہے تو سد شکر کر لے با وضو کرنا ضروری ہے بے وزو نہیں کر سکتے تو سدے شکر کر سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے امام محمد کے کال پر اور سد شکر میں اگر سلحان ربیٰ اور کچھ اس طرح کی دعائیں مانگ لے تو گنجائش ہے اس کی بہرحال اس وقت فضلہ بات یہ چل رہی ہے کہ سجدہ کرنے کی فضیلت جلدی جلدی جلد ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا مامن مسلم یس اللہ سجدتن اللہ رفعه الله بها درجه و حط عنه بها سیئۃ جو مسلمان اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرے گا اللہ اس کا ایک درجہ بڑھائیں گے اور اس کا ایک گناہ مٹائیں گے تو جتنے سجدے کریں گے اتنے درجے جنت میں بڑھیں گے اتنے گناہ میٹیں گے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ربیعہ ابن کعب الاسلمی نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ قیامت کے دن مجھے آپ کی شفاعت نصیب کرے اور مجھے جنت میں آپ کا ساتھی بنائے انہوں نے کیا کہا في الجنة. کہ جنت میں, میں آپ کا رفیق بنوں اور آپ کا ساتھی رہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر فائن اعلیٰ نفس کا بے سجود تیرے نفس کے خلاف میری مدد کر کسرت سے سجدہ کر کے کیونکہ نفس جو ہے وہ سجدہ کرنا نہیں چاہتا تو اس اس سے ٹکر لینی پڑے گی کہ نہیں میں نے کرنا ہے سجدہ تو کسرت سے سجدہ کر تو اللہ جنت میں تجھ کو میرا رفیق بنائیں گے اگر حضور کی نفاقت چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا کسرت سے سجدہ اسی لیے غزالی کہتے ہیں اسی لیے وہاں قرآن میں کہا سر اقرس کے اخیر میں کہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو اور اسی لیے اللہ نے فرمایا سیما اثر ہی صحابہ کی نشانی ان کی پیشانی پر ہے سجدے کی وجہ سے یہ سجدے کی نشانی کی کیا معنی ہے نو امام غزاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے وقت ان کی پیشانی پر مٹی لگ جایا کرتی تھی تو وہ اس مٹی کو رہنے دیتے تھے صحابہ صاف صاحب نہیں کرتے تھے اگر کبھی ذرا الجن ہوئی تو حضور نے فرمایا بھائی ایک دفعہ صاف کر لو بار بار جو ہے صاف نہ کرو اس کو کیونکہ ان کی یہاں کارپٹ نہیں تھی وہ نماز پڑھتے تھے کس پر پڑھتے تھے مٹی کے اوپر پڑتے تھے اور بعض مرتبہ مٹی بہت گرم ہوتی تھی تو سجدے میں جاتے ہوئے اس کو یوں یوں یوں کر کے ہلاتے تاکہ گرم پتھر نیچے چلے جائیں اور ٹھنڈے پتھر اوپر آ جائیں تاکہ سجدے میں پیشانی پر تپش اور اس کی گرمی اور ہیٹ سے تکلیف نہ ہو تو حضور نے کہا یا بازر مر رتن وزر اگر کرنا ہے تو ایک دفعہ ہٹاؤ لیکن نماز میں بار بار نہ ہٹاؤ ورنہ نماز میں خرابی آ جائے گی تو صحابہ کی اس پیشانی پر جو مٹی لگ جاتی تھی اس کو کہا کہ سدے کی نشانی نمبر دو دوسرا قول یہ ہے کہ سیما کی وجوہی ان سے مراد یہ خوشو اور خضو کا نور ہے کیونکہ سجدہ جب خوشوخصو سے کرتے ہیں تو چہرے پر اس کا ایک نور آ جاتا ہے جو باطن سے نکل کر ظاہر پر آ جاتا ہے دل کا نور جسم کے اوپر آ جاتا ہے اصل تو نور دل میں ہے لیکن بعض مرتبہ آدمی اتنے سجدے کرتا ہے اتنی عبادتیں کرتا ہے کہ اس کے دل کا نور اس کے جسم کے اوپر آ جاتا ہے ویسے تو یہ نور قیامت کے دن میدان حشر میں تو آنے ہی والا ہے یو مبیعت دجو تسود بجو لیکن جو بہت نمازیں پڑھتا ہے بہت سجدے کرتا ہے بہت تحجد پڑتا ہے نوافل چاش پڑھتا ہے تو اس کے دل کا نور اس کی پیشانی پر آ جاتا ہے اس کو اللہ نے کہا سیما ہم فی وجوهہم من اثر السجود صحابہ باللیل رهبان وبالنہار فرسان دن میں راہی رات میں راہب اور مونکس بن جاتے تھے اور دن میں سپاہ سالار اور فوجی بن جاتے تھے تو اس لیے اللہ نے کہا کہ صحابہ اتنی تہجد پڑھتے تھے کہ ان کی پیشانی پر اس کے اثرات نظر اجاتے تھے اور یہ اس کے معنی بیان کی غزالی نے کہا یہی زیادہ صحیح ہے اسی لیے کہا ہے تہجد نور جو ہے ذکر اللہ کا نور وہ پیشانی کے اوپر نظر آ جاتا ہے اللہ لو کو دکھائی دیتا تھا کہ یہ تہجد پڑھ کر ائے اور یہ تہجد نہیں پڑھی اور ان کے یہاں مریدین جو ہوتے تھے خانقاہ میں تو جس نے پڑھی تہجد جس نے نہیں پڑھی وہ ایک نظر سے تمیز کر لیتے تھے کہ اس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی یہ اس کا نور جو ہے وہ چہرے کے اوپر آتا ہے اس کو بیان کی ہے آگے اور حدیث اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات پوری کرتے ہیں اذا قرأ ابن ادم السجدہ انسان جب قرآن میں سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے شیطان الگ تھلگ ہو کر کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے سجدہ کیا اس کو حکم ہوا کا اس نے کیا کو جنت ملی مجھ کو حکم ہوا سجدے کا میں نے نہیں کیا مجھ کو جہنم میں جانا پڑے گا تو سجدے میں کتنی بڑی فضیلت کے سجدے کی وجہ سے جنت ملتی ہے تو سجدہ کرو آگے بات پوری کرتے ہیں علی ابن عبداللہ ابن عباس عبد ابن عباس کے بیٹے علی روزانہ ایک ہزار سجدے کرتے تھے کتنے ایک ہزار سجدے یعنی کتنی رقت نماز پانچ سو پانچ سو رکعت نماز پڑھتے تھے اسی لیے لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا السجاد سجاد کے معنی بہت سجدہ کرنے والا تو ان کا نام ہی تھا السجاد بہت سجدہ کرنے والا کیونکہ وہ ایک ہزار سجدے روزانہ کرتے تھے یہاں <تصفح> ایک بات یاد آ گئی میں پھر سے سنا دوں پہلے میں نے شاید سنائی تھی ہماری عبادت گاہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں مسجد کیا کہتے مسجد مسجد کی معنی سجدہ کرنے کی جگہ حالانکہ اس میں ہم رکو بھی کرتے ہیں اس میں ہم کھڑے بھی رہتے ہیں اس میں ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن اس کو رکو کرنے کی جگہ کھڑے رہنے کی جگہ دعا کرنے کی جگہ نہیں کہا بلکہ اس کو کیا کہا عربی میں سجدہ کرنے کی جگہ کیوں اس لیے کہ سجدہ سب سے افضل ترین عبادت ہے تو اللہ نے اس کا نام ہی رکھا مسجد جی اور یہاں ہم آتے کیوں ہیں۔ کوئی پلاننگ کرنے کے لیے کوئی نا نعو نوز بلّہ منصوبہ بنانے کے لیے نہیں ہم تو یہ سدھا کرنے کے لیے آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں عبادت اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فلاح دارین تڑکے سر کے شیخ الحدیث صاحب نے ایک بیان میں بڑی پیاری بات کہی انہوں نے کہا دنیا میں اللہ رب العزت والجلال جلال گود کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والی ورشپ کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے مسلمان سے زیادہ خدا کی ورشپ اور عبادت کوئی کرتا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس کی ایک مثال لو ایک چھوٹی سی مسجد اس میں بیس آدمی پانچوں نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں بیس آدمی چھوٹی سی مسجد بیس یہاں تو الحمدللہ ماشاءاللہ عشاء میں دو سو تین سو مسلح ہو جاتے ہیں بیس آدمی ہر آدمی روزانہ پچاس رکت نماز پڑھتا ہے کتنی پچاس اس لیے کہ بیس رکعت تو فرض اور وطر کی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ چار سنت دو سنت نفلیں یہ سب ملا لیں تو یہ کتنی ہو جاتی ہیں پچاس ہرکت پچاس رکت میں کتنے سجدے ہوئے سو سجدے ہوئے اور بیس آدمی روزانہ کے سو سجدے کریں تو اس مسجد میں کتنے سجدے ہوئے روزانہ کے دو ہزار ایک چھوٹی سی مسجد جس میں بیس آدمی پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں روزانہ کے دو ہزار سجدے اللہ کے سامنے کرتے ہیں اور سال بھر کے کتنے دن ہے تین سو پینسٹھ تین سو پینسٹھ کو ڈبل کر دو تو کتنے بن جاتے ہیں جی سات سو تیس اور سات سو تیس کے اوپر تین زیرو لگا دو ہزار کے تو کتنے ہو گئے سات لاکھ تیس ہزار تو اس ایک چھوٹی سی مسجد سے ایک سال میں اللہ کے سامنے روزہ ہر سال سات لاکھ تیس ہزار سجدے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اللہ اکبر بتاؤ اس سے زیادہ عبادت کوئی کرتا ہے دنیا میں ایک چھوٹی سی مسجد کی ہم مثال دے رہے ہیں جی اور اس میں جو ہے وہ رمضان کی تراوی بھی ہم نے شامل نہیں کی کوئی عوابین پڑھتا ہو تحجد پڑھتا ہو وہ شامل نہیں کی گھروں پر عورتیں جو نمازیں پڑھتی ہیں وہ نمازیں ہم نے نہیں گنی ہیں ہم نے تو صرف ایک چھوٹی سی مسجد اس کے بیس مسلی کا کیلکولیشن کیا ہے تو پوری دنیا میں مسلمان اللہ کو مل کر کے کتنا سجدہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ عبادت گزار کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے اس سے زیادہ عبادت کوئی قوم نہیں کرتی ہے تو یہ ہم مسجد میں ہیں سجدہ کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اپنے نفس کو چھوٹا اور humble اور متواضع بنانے کے لئے اپنے اخلاق کو سنوارنے اور درست کرنے کے لئے کو اور مقصد نہیں ہماری مساجد کا بہرحال اس وقت سجدے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اگے بات پوری کر دیتے ہیں غزالی لکھتے ہیں عمر ابن عبد العزیز سے منقول ہے کہ انه کان لا یسجد الا علی التراب کہ وہ اے سٹریس کرتے تھے کہ مٹی پر ہی سجدہ کرتے تھے یعنی فرش وغیرہ ہو تو پسند نہیں کرتے تھے کہتے انسان مٹی سے بنائے مٹی پہ ہی ہونا چاہیے اللہ اکبر ہم لوگ تو یہاں کارپیٹ پہ صدہ کرتے ہیں اور اگر کبھی میں چلے گئے اور وہاں مینا عرفات میں مٹی پہ تو مسلح پہ نماز پڑھیں گے اور مٹی پہ نہیں وہ مسلح تھوڑا آگے سرکا کے مسلح پہ کریں گے یہاں عمر ابن عبدالعزیز کیا کرتے تھے کوشش کرتے تھے مٹی پہ ہی ہو تو مسلح ہٹا کر وہ مٹی کے اوپر کرتے تھے کہ میرے اللہ کے سامنے میری پیشانی میں مٹی کے اوپر رکھوں یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز پسند کرتے تھے یوسف ابن یہ ضروری نہیں ہے یہ ان کا ایک پسندیدگی تھی یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل شیوں کا ایک شیار بن گیا ہے وہ اپنے جیب میں چھوٹا سا پتھر لے کر آتے ہیں ٹیشو پیپر لے کر آتے ہیں اور ہاتھ میں پکڑے رہتے ہیں جب سدے میں جاتے ہیں تو وہ پتھر رکھنے اس پر کرتے ہیں یہ کوئی شریعت میں اس کی کوئی سند کوئی اصل نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک خاص کا شعار بن گیا ہے منع ہے ایسا کرنا اور ایسا نہ کیا جائے یہ عمر بن عبد العزیز وہاں تو فرش نہیں ہوتے تھے تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کارپیٹ وغیرہ فروش کا وہ اہتمام نہیں کرتے تھے کوشش کرتے تھے کہ مٹی پہ ہی سدھا کرے آگے بات پوری کرتے ہیں یوسف ابن اسبات کہتے تھے یا ماں الشباب اے جوانوں کی جماعت پادحت قبل المرض. تمہاری تندرستی کو غنیمت مت سمجھ لو اور جتنی عبادت ہو سکے کر لو بیمار ہونے سے پہلے فما بقیہ اللہ رجم رکواہج ہو وہ مجھے آج کسی پر کوئی حسد نہیں ہے اگر کوئی حسد ہے یعنی کچھ شوق ہے دل میں تو وہ ایک شخص کے اوپر ہے جو خوب رکو کرتا ہے سدھے کرتا ہے کیونکہ میں اب معذور ہو گیا ہوں میں رکو نہیں کر سکتا سدہ نہیں کر سکتا تو مجھے یہ ہوتا ہے کاش میری بھی تندرستی ہوتی تو میں بھی اس جوان کی طرح رکو اور سدھے کرتا سعید ابن جبیر کہتے تھے ماں آ سا آلہ شعیع دنیا اللہ سجود مجھے کسی چیز پر افسوس نہیں ہے دنیا میں صرف ایک چیز پر کہ میں سدا نہیں کر سکتا کہ سدے سے میں محروم ہو گیا وقبہ ابن مسلم کہتے ہیں یہی وہ وہاں کینیڈا میں ہم گئے ایک دفعہ اس طرح کچھ بیان کیا تجد اور سدا وغیرہ کا تو ایک بڑے میاں بےچارے بوڑھے وہ کرسی لے کر کے چلنے والے آ کر کہنے لگے مولانا صاحب میرے گٹنوں کا آپریشن ہوا ہے بہت معذور ہو گیا ہے میرا کہ اب میں سدھا نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ بڑی محرومی ہو گئی ہے تو واقعی جب تک اللہ نے تندرستی دی ہے آدمی کر لیا اللہ کو جتنے سدے ہو سکے کئی معذور واضح ہو گیا تو نہیں کر سکے گا جو معذورین ہیں بےچارے ان کا بھی دل روتا ہے میری والدہ بھی کبھی روتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے گٹنے کا ایک آپریشن کر دیا تم نے کیوں کروا دیا یہ کم سے کم پہلے میں تو کر دیجیے ابھی آپریشن ہو گیا تو گٹنا مڑتا نہیں سدھا نہیں کر سکتے تو اول تو میں یہ گھٹنوں کا آپریشن والے ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو لیکن جن کا گھٹنے کا آپریشن نہیں ہے جن کا گھٹنا مڑتا ہے وہ نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے بیٹھ کر نماز پڑھے اور جیسے ہمارے اسماعیل بھائی بیٹھے ہیں چوکڑی مار کے تو اس طرح چار جانو بیٹھ جائیں اور اس طرح کال باندھ لیں اور آرام اپنا بیٹھتے رکو جب سدھا کرنے کو آئے تو یوں پاؤں گما کے پھر اپنا سدھے میں چلے جائیں زمین پر تو اتنا تو کر سکتے ہیں جن کا آپریشن نہیں ہوا ہے بوڑھے ہیں تو ان کو صرف اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے تو وہ ذرا سیدھے تکلیف ہے بیٹھنے میں ذرا تکلیف ہوگی اٹھنے میں تکلیف ہوگی اس دوران تو وہ بیٹھ کے اپنا سب کچھ کر سکتے ہیں تو جو اتنے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں زمین پر ان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر پڑھیں کرسی پر نہیں اور سجدہ زمین کے اوپر کریں اس میں ان کے لیے ثواب زیادہ ہے یہ صحیح طریقہ ہے ہاں جن کا نیک آپ کا آپریشن ہوا ہے اور ان کا گھٹنا مڑتا نہیں ہے اب نہیں کر سکتے ہیں تو وہ جو ہیں البتہ سمجھے کہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں اور گھر پر اگر پڑھتے ہیں تو اس میں ایک صورت یہ بھی ہے سمجھ اگر باس فو کہ لکھا ہے اگر سے یہ بہتر اشارے سے پڑھا جائے لیکن اگر سامنے کوئی چیز رکھ کر سدا کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش دی ہے تو اگر کوئی بہت معذور ہے اور یہ پرابلم ہے تو سامنے کوئی تختی یا پٹی رکھ کر کے اس پر سر رکھ دے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے ان کے لیے اگر افضل انہوں نے وہ کام یہ مفزول مگر جائز تو ہے تو اس لیے اگر اس پر عمل کرنا چاہیں تو ایسے معذورین جو ہے وہ سدی کی یہ شکل نکال سکتے ہیں بس بات پوری ہو گئی اقبا ابن مسلم کہتے ہیں مام خسلت ان فی البدی احبو بندے میں کوئی خوبی ایسی نہیں جو اس سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہو کہ اللہ کی ملاقات مجھے حاصل ہو جائے اور اللہ کے یہاں جانا زندگی پوری ہو گئی تھک گئے ہیں چلے جائیں اللہ کے یہاں تو اللہ کی ملاقات کو پسند کرنا کہ اگر کسی بھی دن ملک الموت آ جائے میں ریڈی ہوں اس کے لیے یہ کیفیت یہ خصلت پیدا ہو جائے دنیا سے دوری ہو جائے آخرت کا دھیان پیدا ہو جائے یہ سب سے بڑی خصلت نیکی ہے جو انسان میں ہو سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو بہ اس گھڑی کے جب وہ میں ہو سجدے کی گھڑی میں انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے اس لیے اس سجدے کو دھیان سے کرے کہ میں میرے اللہ میرے خالق میرے مالک کے سامنے رکو کر رہا ہوں میرے مالک کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں اس دھیان سے آپ سجدہ کرو اس دھیان سے رکو کرو دیکھو آپ کی نماز میں کتنا لطف آئے گا کتنا مزہ آئے گا لذت پیدا ہو جائے گی آپ کی نماز میں اور آپ کو شوق ہوگا زیادہ نمازیں پڑھنے کا اللہ ہمیں عمل کی توفیق مسیح فرمائے یہ میں نے صرف غزالی کی حیا الاوم الدین سے یہ سجدہ کرنے کی فضیلت کا جو باب ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا آگے یہ جو میں نے لمبی حدیث پڑھی ہے یہ میں نیکس ویک نہیں پڑھوں گا ترجمہ مطلب سمجھا دوں گا کیونکہ لمبی حدیث ہے پھر اس کی شرح کر دیں گے ویسے مسلم شریف کا جب ہم درس دیتے تھے اس میں یہ حدیث گزر چکی ہے اور میں بہت ڈیٹیل میں اس کو سمجھا چکا ہوں لیکن اس کو بھی کو پانچ سات برس ہو گئے ہوں گے اب بھول گئے ہوں گے اس لئے نیکس ویک میں دہرہ دوں گا انشاءاللہ سبح نستغفرك ونتوب اليك اللهم ربنا لك الحمد حمد دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامم على اله وصحبه وسلم تسليما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فينا اذا نوبنا واسرافنا في امنا وثبت اقدامنا وانصرنا القوم الكافرين رب اغفر وارحم انت خير الرحمين. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ومنا ويسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخشش فرما ہمارے سار رحم کرم کا معاملہ فرما گھروں پر جو ماں ہیں بہنیں معذورین بیمار اس مبارک مجلس میں ہمارے ساتھ ان کی بھی مغفرت فرما کو بھی اس رحمت خاصہ کا بھرپور حصہ نصیب فرما پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرما بے اولادوں کو نیک صالح ندین اولاد نصیب فرما شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما مسلمان مظلوم ہیں مظلومیت سے نجات عطا فرما ظلم کا خاتمہ فرما امن چین سکون والے زندگی نصیب فرما مسجد اقسا کے حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما اس مسجد کی حفاظت فرما دنیا بھر کی تمام مساجد مدارس مراکز تبلیغی یا کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے علما صلی اللہ مشاہ کی حفاظت فرما ہر مومن مسلم کے جان مال عزت ابرو دین اور ایمان کی حفاظت فرما ہمارے نوجوان نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما ہماری قوم کے سربراہوں کو عقل سلیم نصیب فرما سمجھ نصیب فرما دین کا فہم نصیب فرما تیری محبت نصیب فرما تیری عبادت کی توفیق نصیب فرما تیرے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کے اللہ ایجوکیشن میں ان کی حفاظت فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ غلط ثلط اقدامات سے حفاظت فرما اللہ قلوب تیرے قبضے قدرت میں ہیں. تو جیدر چاہتا ہے موڑتا ہے ہمارے قلوب کو خیر کی طرف موڑ دے شر سے ہماری حفاظت فرما یا رحم الرحمین پوری امت کے اوپر رحم فرما یا اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کو پھر سے عزت قوت شوقت غلبہ نصیب فرما غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت پیدا فرما اور ہمدردی پیدا فرما مسلمانوں کی محبت پیدا فرما یا اللہ ان کے دلوں میں محبت اور ہمدردی بھی نصیب فرما اور ایمان لانے کی بھی ان کو توفیق نصیب فرما اللہ ہدایت کے لیے ان کے دروازے کھول دے یا اللہ اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور دور کر دے اللہ رکاوٹوں اور موانے کو دور کر دے شیطانیت کو ختم فرما نفسانیت کو ختم فرما لت نصیب فرما اللہ ہمیں بھی سچا اور پکا اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق پتا فرما اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما ہمارے معاملات کو درست فرما ہمارے معاشرے کو درست فرما ہماری عبادات کو درست فرما اللہ ہمارے تعلق مع اللہ کو درست فرما اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ صحیح تعلق نصیب فرما صحیح محبت نصیب فرما اللہ تیرے دین کے لیے ہر طرح کی ممکن محنت کرنے کی توفیق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 وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم جهل الحديث مشتمل برصلاة والسلام سيغي قرآن سلام على عباده الذين اصطفاء سلام علی المرسلین اللهم صل الل محمد وعلى ال محمد ومن سر مقعد المقرب عندک اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه صل محمد مرضان يريد بعده اللهم صل علی اللهم صل علی اللهم صل علی